علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایر جیسی میں ہر ماہ کسی نہ کسی شخصیت کا ماہانہ پروگرام کسی خاص عنوان کے تحت ہوا کرتا ہے تو آج ہمارے مہمان خصوصی اسی محلے کے رہنے والے عال جناب حافظ محمد اسد اللہ صاحب عمر مدنی حافظ اور آج کا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے تو وقت کے مطابق جیسا کہ باد مغرب کہا گیا تھا آج کا پروگرام شروع ہو رہا ہے ہم حضرات غور سے سنے لیکن اس سے پہلے ہمارے مہمان خصوصی کا تعارف دکتور آر کے نور صاحب تعارف کرائیں گے کیونکہ کی شخصیت کو جاننے کے لیے تعارف بھی ہونا ضروری ہے تبھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کیا خدمات ہیں اور کیا ان کی اہمیتیں ہیں تو سب سے پہلے ہم شیخ کو دعوت دیتے ہیں کہ ان کا تعارف کرائیں اس کے بعد تقریر کا سلسلہ شروع ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمن الحمی الحمد اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ برادر مولانا حافظ محمد اسد اللہ عمری مدنی شاید اکثر لوگوں کو معروف شخصیت ہے آپ مدراس میں اسی ٹرپلکن یریے کے رہنے والے ہیں آپ ہائی اسکول ختم کرنے کے بعد آپ نے عمر آباد میں آٹھ سالہ جو تعلیم ہے ہائی اسکول یا پلس ٹو کرنے والوں کے لیے ایک شارٹ کورس ہے جو اس زمانے میں جب تعلیم حاصل کر رہے تھے چھ سال میں مکمل کیا جاتا تھا اور آج کل وہ پانچ سال میں وہ کورس مکمل ہوتا ہے تو آپ نے آٹھ سالہ کورس مختصر مدت میں اعدادی کورس کے نام سے چھ سالہ تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں آپ کلیت القرآن کالج آف قرآن قرآن اور اس کے علوم کی تخسص میں اس کی فیکلٹی میں آپ نے انیس سو ترانوے میں نائنٹین نائنٹی تھری میں وہاں سے فراغت حاصل کی اس کے بعد آپ برابر ریاض میں سعودی عرب کے آصم پائے تخت میں کیپٹل سٹی میں دعوت اور امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور وہاں مدرسے کی نگرانی بھی آپ کے ذمہ ہے اور الحمدللہ کافی محنت کے ساتھ دعوت کا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر ریاض میں اردو جاننے والے طبقے میں کافی مقبول ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ آپ جو کچھ کہیں گے کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی اور ہم سب کو اس کا فائدہ تھا فرمائے اور اس میں جو بھی اچھی باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیقتا فرمائے آمین احمد رحمی اب میں ایک اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے ہر پروگرام میں عادت کے مطابق پروگرام کے آخر میں پندرہ منٹ کا موقع دیا جائے گا جس میں سوالات ہوں گے پروگرام سے تعلق جو سوالات ہوں گے ان کو ترجیح دی جائے گی لہذا جو حضرات زبانی طور پر سوال کر سکتے ہیں ان کو اولویت دی جائے گی اور جو چٹھی کے ذریعے کر سکتے ہیں ان کو بھی موقع دیا جائے گا اور خواتین حضرات کے لیے چٹّی کا انتظام کیا گیا ہے وہ کاغذات کے ذریعے تحریری طور پر سوالات کر سکتے ہیں اب میں برادر اسد اللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا پروگرام آغاز کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد العالمین و اصلي واسلم على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والديه وولده والناس اجمعين برادران اسلام بزرگو و عزیز دوستوں محترم خواتین اللہ تعالی کا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نسبت سے جمع فرمایا یہاں پر کہ اس کے حبیب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے عنوان سے کچھ باتیں ہم یہاں پران و حدیث کی روشنی میں سن سکیں جماعت تو لوگ بہت سارے موقعوں پر ہوتے ہیں بہت سارے نسبتوں سے ہوتے ہیں اور بہت سارے پروگرامز کے تحت ہوتے ہیں لیکن کتنے ہی ایسے پروگرام جن کی نسبت سے لوگ جمع ہوتے ہیں جہاں پر اللہ کی پھٹکار علانت برستی ہے اور خوش نصیب ہیں وہ بندے جب اللہ اس کے رسول کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں اس کے صحیح دین کو جاننے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں تو ہمیں امید ہے اور اللہ, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم ان نیک بندوں میں ہم اللہ ہمیں شامل فرمائے جن کے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں اور اللہ اپنے رحمتیں نازل کرنے کے تیار ہے میرے دوستو عنوان تو آپ کے سامنے ہے جو دیا گیا ہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے عام طور پر لوگ وہ لوگ جن کے لیے صحیح اسلام پر چلنا مشکل ہے ان لوگوں کے لیے ایسی مجالس جس میں قرآن اور حدیث کو بنیاد بنا کر اس کی روشنی میں حقیقت کا اظہار کیا جاتا ہے ایسی مجالسیں ان کے لیے بڑی کڑوی ہوتی ہیں لیکن حق ہمیشہ حق ہوتا ہے چاہے کسی بھی زمانے میں ہو اور انشاءاللہ اللہ حق ہی کو اللہ بلباتا فرماتے ہیں چاہے وہ دیر سے ہی سہی تو لہذا ہمیشہ ہماری یہ کوشش جاری ہے کہ حق کو ہم برملا اور بغیر کسی تمل کے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے حق کو حق کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کریں چاہے کوئی اس سے خوش ہو یا کوئی ناراض ہو تو میرے دوستوں محبت رسول صاف عنوان بعض ان لوگوں کے لیے بڑا ہی عجیب ہوگا کہ یہ لوگ تو عام طور پر جیسے کہا جاتا ہے کہ وہاں بھی لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو رسول ہی کو نہیں مانتے یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کے منکر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کو گالیاں دیتے ہیں اسی طرح کے افواہیں لوگ پھیلاتے ہیں میرے دوستو لیکن محبت لیکن رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ طور یہ طریقہ برابر چلا آ رہا ہے کہ صحیح اسلام کو اور اس کے ماننے والوں کو انسرٹ کرنے کے لیے اور ان کے مرتبے کو گرانے کے لیے اور ان کو دنیا والوں کی نظر میں نیچا کرنے کے لیے ہمیشہ اسی طرح کی افواہیں اڑائی جاتی رہی یہ اللہ کے کی سنت بھی رہی آپ کے دور کی سنت بھی رہی اور اس کے بعد سے لے کر آج تک ہر دور کے اندر اسی طرح کے لوگ کارنامی انجام دیتے رہے تاکہ حق اور اہل حق کو دنیا والوں کی نظر میں گرا دیں لیکن اللہ نے شاطرما رسول الحق عالدین کل بولو کری حلق رسول ہے جس کو اللہ تعالی اللہ نے جس کو بھیجا ہے حق کے ساتھ اور ہدایت کی روشنی کے ساتھ تاکہ یہ حق یہ دین تمام ادیان پر تمام افکار پر اور تمام باطل فرقوں پر غالب آ جائے یہ اللہ کی سنت ہے تو میرے دوستوں یہ عنوان در حقیقت اس بات کا اظہار کرنے کے لیے کہ واقعات محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہونی کیسی ہونی چاہیے اور در حقیقت رسول کی پیروی کرنے والے الحمدللہ ہم لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شکل میں تسلیم کرتے ہیں اس مرتبے کو تسلیم کرتے ہیں اور اس انداز سے تسلیم کرتے ہیں جس طرح اللہ اور خود اس کے رسول نے بیان فرمایا آئیے ہمارا جو موضوع ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے یعنی عنوان کے دو پہلو ہیں یہ پہلا عنوان تو یہ ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے اور پھر اس کے تقاضے کیا ہونی چاہیے محمد رسول اللہ وسلم کی صحیح احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ حدیث بڑی مشہور ہے اور مسلم کے اندر بھی روایت ہے جس میں اس بات کا برملا اظہار کیا گیا ہے کہ حبیب کائنات محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت کس انداز سے ایک مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے آپ نے اشاد فرمایا لا یو مینو تم میں کا کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا کامل ایمان اس کے دل میں ہو نہیں سکتا جب تک اکون احب الی میم والدی وی و ناسم <عجمعًا> یہاں تک کہ جب تک کہ میری محبت اس کے دل کے اندر اس کے والد سے زیادہ اس کی اولاد سے زیادہ اور دنیا کے اندر جس کسی کو بھی ہو چاہتا ہے اس سے زیادہ میری محبت اس کے دل میں نہ آ جائے بخاری کی حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اشاد فرمایا یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے دل کے اندر آپ کی محبت ہر چیز سے زیادہ پاتا ہوں لیکن میرے نفس کے اندر یہ بات ہے کہ میرا نفس اس سے زیادہ مجھے عزیز لگ رہا ہے اللہ کے سن اشاد لا یا عمر عمر ایسے نہیں ہوگا تمہارے دل کے اندر جب تک میری محبت ہر چیز سے زیادہ یہاں تک تم سے بھی زیادہ نہ ہو جائے اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے صحابہ اکرام کی صفائی دیکھیے کہ تم رضی اللہ تعالیٰ ہو پھر سے اپنے دل کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اپنے دل کے اندر یہ بات پاتا ہوں کہ آپ کی شخصیت میرے دل کے اندر ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے یہاں تک کہ میرے اپنے نفس سے بھی زیادہ میرے لیے محبوب ہیں تو آپ نے فرمایا الان یا عمر اب وہ مرحلہ آیا اب وہ ایمان کی تکمیل ہوئی تو میرے دوست اللہ کی قسم کوئی انسان اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں نہ ہو اور اتنی زیادہ نہ ہو کہ ہر چیز جو اس دنیا کے اندر موجود ہے اس سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کی اس کے دل کے اندر جب مرحلہ یہ ہو بات یہ طے ہو کہ اللہ کے رسول علیہ وسلم کی محبت اس شخص کے اندر جب تک مکمل نہیں ہو پاتی اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو پاتا تو پھر میرے دوستو ہمارے بارے میں جو محمد رسول اللہ وسلم کی دعوت کی طرف ہم جو دعوت دیتے ہیں آپ کی ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں آپ کی کے آپ کے پیش کردہ دین کا صحیح صحیح رخ اور صحیح تصویر ہم پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے ہمارے بارے میں یہ تصور کیسے لوگ پھیلاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو منکرے رسول ہیں جو اللہ کے رسول کو تو میرے دوستو ایک ادنا سا مسلمان بھی محبت رسول سے اس کا دل خالی نہ ہو اور محبت کا تقاضا کیا ہے محبت کیا چاہتی ہے کیا محبت صرف نام نہاد نعرے چاہتی ہے نارے رسالت یا رسول اللہ کہ یہ نعرے چاہتی ہے کیا محبت صرف ہم آشقان رسول ہیں یہ الفاظ چاہتی ہے کہ محبت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب آئے تو انگوٹھے منہ سے لگا لیں اور آنکھوں انگوٹے چوم لیں اور آنکھوں کو لگا لیں یہ چاہتی ہے یا یہ کہ محبت کے کچھ تقاضے ہیں میرے دوستو عموم لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کے کچھ ریزلٹس ہوتے ہیں اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اس محبت کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں جس سے انسان پہچانا جاتا ہے کہ یہ آدمی اس سے محبت کرتا ہے انہیں علامتوں کو رکھ کر آپ صحابہ کی محبت کو کسوٹی بنا کر ذرا دیکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے کی تقاضے کیا ہیں اور ان کی علامتیں کیا ہیں اور صحابہ نے ان تقاضوں کو کیسے پورا کیا اور وہ کون سی علامتیں ہیں جو صحابہ کے درمیان میں پائی جاتی رہی جن سے یہ پتہ چلتا رہا کہ یہ وہ صحابہ تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کرتے تھے آئیے میں اس کی کچھ علامتیں بتلاتا ہوں چھ پوائنٹس پر میری بات ہوگی مختصر سے انداز میں کیونکہ وقت کم ہے پھر سوالات کے لیے آپ کو وقتی دینا ہے تو لہذا میرے ساتھ ساتھ ساتھ رہیں اور یہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ باتیں آپ کے سامنے میں بیان کرتا جا, جا رہا ہوں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا تو لہذا یہ چھ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو محبت کی علامتوں کے طور پر محمد رسول اللہ وسلم کے پیارے صحابہ کے درمیان میں موجود تھی پہلی علامت پہلا تقاضا جو تھا اس محبت کا جو محمد رسول اللہ وسلم کے صحابہ کے درمیان میں موجود رہا وہ آپ کی دیدار کی تمنا اور آپ کی صحبت اور رفاقت کے لیے بےقراریہ عنومی طور پر صحابہ اکرام یہ چاہتے تھے کہ محمد رسول اللہ صبح کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ رہا کرے آپ کا وقت زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول کی رفاقت میں صرف ہو اس کے لیے وہ کوشش کرتے رہے اور کئی صحابہ ایسے تھے جو اپنے گھروں سے بے چین ہو کر نکل جاتے تھے صرف اس وجہ سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر ڈالنا ایک صحابی ابن کثیر میں یہ روایت ذکر کی گئی تبرانی کی روایت ہے طائشہ سے مروی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص پہنچتے ہیں بڑے ہی غمزدہ رنگ اڑا ہوا پریشان حال نظر آ رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے میں تمہیں غمزدہ دیکھ رہا ہوں کوئی فکر کوئی پریشانی لاحق ہے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پریشانی لگی ہے ایک فکر میں اب کلام اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں فرمایا کہ کیا بات ہے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر یہ ہے کہ آج کی جو یہ زندگی ہے اس زندگی میں تو جب کبھی بھی مجھے بے چینی لاحق ہوتی ہے میں آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں آپ کے چہرے اندر کو نظر ڈال لیتا ہوں دل کو تسکین ہو جاتی ہے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں دل کو قرار آ جاتا ہے یہ تو دنیا میں لیکن مرنے کے بعد آخرت کے اندر آپ کا درجہ بہت اونچا ہوگا انبیاء کے ساتھ آپ ہوں گی آپ کا آلہ درجہ ہوگا اور میں تو ایک ادنا امتی مزیر رہا مجھے وہ درجہ نہیں ملے گا تو آپ کو وہاں پر میں کیسے دیکھ سکوں گا وہاں پر نظر کیسے پڑے گی میرے دل کی تذکیر کیسے ہوگی محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں اللہ آیت نازل فرماتے ہیں سر نساء کی آیت وہ نہیں سے اللہ اور نعم اللہ, من وحسن کہ اللہ آیت نازل فرماتے ہیں کہ جو اللہ اس کے اصول کی اطاعت کرے گا لیکن محبت کا تقاضا دیکھیے جو اللہ اس کے اصول کی اطاعت کرے گا ان کی پیروی کرے گا ان کی بات کو مانے گا فلاکم اللہ علیہ تو یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کے ساتھ ہوں گے قیامت میں کس کے ساتھ ہوں گے چونکہ ان کی محبت کا تقاضا یہ رہا کہ ان کے بتائے ہوئے کام کاموں کو وہ کرتا رہا ان کی باتوں پر عمل کرتا رہا تو پھر یہ محبت کا تقاضا وہاں پر بھی کیا ہوگا کہ اللہ ان کو ان کے ساتھ ہی رکھے گا میں نبی اور صدیقوں کے ساتھ شہداء کے ساتھ نیکوکاروں کے ساتھ وہاں سنا الا اپ اور کیا ہی بہترین ساتھ ہے ان لوگوں کا الفضل من اللہ, یا اللہ کی طرف سے فضل ہے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھ کر وہ صحابی کو بشارت دیتے ہیں تو صحابی کے دل کو تسکین ہوتی بڑوں کے اندر صرف یہ بات نہیں میرے دوستو صحابہ کے جو بچے تھے چھوٹے چھوٹے ان کے اندر بھی یہ تمنا رہی ان کے اندر بھی یہ تمنا کہ محمد رسول اللہ, اللہ کی رفاقت انہیں مل جائے ربیع بن کابل الاسلمی ایک چھوٹے سے صحابی چھوٹے لڑکے تھے اللہ کے رسول کی محبت ان کے دل میں اتنی زیادہ تھی کہ رسول اللہ کی خدمت میں لگ گئی آپ کے خادم بن گئی اور خدمت بھی اس طرح کہ رات جاتے رہتے ہیں محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جب تحجد کے لیے اٹھتے ہیں تو یہ جی فوراً اللہ کے رسول کے وضو کا پانی پیش کرتے یہ ان کی خدمت ایک مرتبہ مطلب محمد رسول کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس چھوٹے سے لڑکے وضو کے لیے پانی کا لوٹا دے ہوئے کھڑے رسول اللہ سب کو بڑا پیار آتا ہے اور پوچھتے ہیں کہ ربیا تمہارے لیے کوئی دعا کروں میں کچھ مانگنا ہو تو مانگو وقت دیکھیے رات کا آخری پہر اللہ تعالی کے پہلے آسمان پر نازل ہونے کا وقت دعا کی سب سے زیادہ قبولیت کا وقت اور پوچھتے کون ہیں امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ تمہارا کوئی سوال ہو تو بتلاؤ میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے دعا کرتا ہوں ہم اور آپ ہوتے ہیں تو پھر دنیا کی ہزار پریشانیاں پیش کرتے یار یہ پریشانی ہے قرض کا بوجھ ہے کام نہیں مل رہا ہے شادی نہیں ہو رہی ہے فلاں سے محبت کر رہا ہوں فلاں سے یہ جی تعلق پیدا نہیں ہو رہا یہ سب ہزار قسم کی چیزیں پیش کرتی لیکن یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ سچا جو لگاؤ جو رہا اس کے تحت اس چھوٹے صحابی اس چھوٹے سے بچے کے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ الفاظ کیا تھے یا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم یہ ایک حاجت ہے یہ ایک ضرورت ہے میری آپ اس کے لیے دعا کریں کہا کہ وہ کیا ہے کہا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے میرے دوستو اس چھوٹے سے بچے نے اللہ کے اصول کے ساتھ کس دعا کی درخواست کی کیا سمجھتے ہیں آپ کیا دعا اس نے مانگی یہ دعا دنیا سے متعلق نہیں تھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول رسول اللہ اللہ اللہ صلی صلی علیہ وسلم فی الجنہ اللہ علیہ وسلم صرف یہ حاجت ہے یہ دعا ہے آپ اس کے لیے میرے لیے دعا کریں وہ یہ کہ جنت میں بھی آپ کا ساتھ ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر جنت میں بھی ساتھ ہو جائے چھوٹے بچے کی تم تو میرے دوستو محبت اللہ کے رسول سے اس بات کی تقاضا کرتی ہے ہم اس کی تمنا کریں کہ محمد رسول اللہ وسلم کی رفاقت ہمیں جنت میں میسر آ جائے اور یہ صرف تمنا کے حد تک بات نہ ہو یہ تمنا پوری کب ہوگی یہ تمنا پوری کب ہوگی یہ دعائیں کب قبول ہوں گی کہ ہمیں محمد رسول اللہ حسن کا ساتھ میسر ہو جائے جس طرح صحابہ کرام تمنا کیا کرتے تھے اس کے لیے میرے دوستوں دوسرا تقاضا اس کو پورا کریں دوسرا جو تقاضا ہے اس کی طرف آ جائیں وہ دوسرا تقاضا کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے دین کے لیے آپ کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے آپ کی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کرتے دیں ہوگا تیار ہیں اس کے لیے تو پھر وہ تمنا بھی انشاءاللہ پوری ہوگی اللہ کے رسول کی سنت کے لیے آپ کی محبت میں آپ کے دین کے لیے اپنی بہتر سے بہتر چیز اپنی پسندیدہ سے پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے تیار صحابہ یہی کیا کرتے تھے صحابہ کے ہر صحابی کی سیرت اٹھا لے جانساری اور قربانیاں اللہ کے رسول کے لیے اپنی جان اپنا مال اپنی عزت اپنا وطن اپنے بیوی بچے اپنی پسندیدہ پسندیدہ چیز ہمیشہ قربان کرنے کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے اللہ کے رسول جنگوں میں ہر صحابی کا جو حصہ ہے اس کو آپ پڑھیں کہ کس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اور دشمن سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے صحابہ آگے بڑھتے رہے جنگ وقت کا مسئلہ اٹھا لیں ہر صحابی اپنی جگہ اللہ کے رسول کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا طلحا حضرت طلحہ ان کا واقعہ سیرت میں ملتا ہے کہ اپنے ساتھ گیارہ صحابہ کی ایک ٹولی تھی اور محمد رسول اللہ وسلم کے ساتھ ایک مرحلہ ایسے آیا کہ آپ تن تنہا ہو گئے کوئی آپ کے ساتھ نہیں رہا اور اس وقت حضرت طلحہ اپنے گیارہ صحابہ کے ساتھ اس وقت پہنچتے ہیں اور آخری دم تک ان گیارہ صحابہ میں سے ہر ایک صحابی اللہ کے سرگ حفاظت کے لڑتا رہا پھر اس کے بعد کچھ اور صحابہ وہاں پر پہنچ گئے جو محمد رسول اللہ کے اللہ دشمن کے نگے سے نکالنے گئے اور اسی میں یہی وہ وقت تھا جہاں پر صرف یہ جوامر صحابہ ہی نہیں بلکہ صحابیات میں بھی میرے جذبہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کو قربان حد ام عمارہ نصیبہ بن کاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابیہ تھی جس کے بارے میں سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ یہ تنہا جب انہوں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمن حملہ کرنے والا ہے ایک دشمن اللہ کے رسول کے قریب تک پہنچ چکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے خبر تھے تو یہ کہیں سے ایک گری پڑی تلوار انہوں نے ڈھالی اور دشمن پر انداز نے وار کیا اور جواب میں دوسرے کچھ حملہ آور پہنچ گئے جنہوں نے ان پر وار کیا اور اسی میدان کے آسار میں کئی زخم ان کے جسم پر لگے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ہونے کے بعد آپ نے سلسلے میں یہ بات اشار فرمائی دیکھا جان میرے دوستوں سب سے زیادہ عزیز چیز ہوتی ہے انسان کے لیے سب سے محبوب چیز کی جان ہوتی ہے کیونکہ اگر وہ ختم ہو گئی تو پھر دنیا کی کوئی کوئی دولت اس کے کوئی کام نہیں آ سکتی لیکن یہ وہ صحابہ تھے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دعوے دار ہی نہیں تھے بلکہ عملی طور پر اپنی جان کو بھی اللہ کے رسول کے لیے پیش کرنے کے لیے ہمیشہ تیار تھے آج ہمارے پاس اگر صرف ہم وقت مانگی بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے کو سننے کے لیے تھوڑی دیر تشریف لاؤ تو وقت نہیں ہی ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جو فرضیت ہے جو فرائض ہیں جو نمازیں ہیں ان نمازوں کی پابندی کے لیے اگر دعوت دی جاتی ہے کہ یہ نمازیں اللہ تعالی نے تم پر جو فرض کی ہیں یہ تم پر قرض ہیں یہ نمازیں جو فرض ہیں قرض ہیں تم پر اس وقت تک نہیں اتریں گی جب تک تم ادار نہیں اتارو گے نہیں ادا کرو گے اس کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس لیکن دعوے ہمارے پاس بڑے بلند ہیں اور بڑے ہی زوردار ہیں تو میرے دوستو یہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنا جان اپنی جان اپنا مال اپنا وقت جو کچھ بھی اسلام ہم سے چاہتا ہے یا محبت چاہتی ہے محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو ہم پیش کرنے والے بنیں تو پھر اس وقت وہ تمنا بھی پوری ہوگی کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہم جنت میں بھی انشاءاللہ اللہ ان کے ساتھ رہیں گی تیسرا جو پوائنٹ ہے میرے دو تیسرا جو تقاضا ہے وہ یہ کہ محمد رسول اللہ صلم اللہ جن باتوں کو کرنے کا حکم آپ نے دیا ہے ان باتوں کو بجا لائیں اور جن سے رکنے کا حکم دیا ہے اس سے رک جائیں میرے دوست محبت تقاضا کرتی ہے کہ اطاعت کی جائے اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو ان کی بات آپ مانیں والد سے محبت ہے تو پھر والد کی خدمت کریں ان کی تابے کریں اور ان کے جو فرمان کو بجا لائیں کسی کو ماں سے محبت ہے زبان سے دعوی کر رہا ہے کہ ماں سے محبت ہے ماں بیمار پڑی ہوئی ہے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے دوائی کی ضرورت ہے اور یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں اور یہ ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو یہ کہتے ہیں نہیں اماں آپ کو تو جو ہے میری محبت کی ضرورت ہے آپ سے بڑی محبت ہے میری میں ہی بیٹھا رہتا تڑپ رہی ہے مر رہی ہے جو ضرورت ہے اس کو آپ پوری, پوری نہیں کر رہے ہیں جو وہ کہہ رہی ہے اس کو آپ نہیں مان رہے ہیں اپنی زبانی اظہار اظہار محبت یہ برابر آپ نے جاری کیا رکھا ہے ہزار مرتبہ آپ تصویر رہے ایک مجھے آپ سے بڑی محبت ہے لیکن وہ کام جو کرنا ہے وہ جو کہہ رہی وہ نہیں کر رہے تو آپ کیا کہیں گے تابے کہیں گے لیکن ناخلق ناہنجار کہیں گے تو میرے دوست یہی ناہنجاری ہمارے درمیان کے محمد رسول اللہ وسلم کے عوامر آپ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا تو اس کے بارے میں ہمیں علم بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نے یہ حکم دیا اسلام میں یہ حلال ہے اور ان چیزوں کے بارے میں جن سے اللہ کے رسول نے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے رکنا تو درکنار ہمیں سے بہت ساروں کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ یہ چیزیں اسلام میں حرام ہیں اور پھر بھی ہم محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کا اظہار کرنے والے ہیں اور آپ کے شفاعت کے حقدار بنے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ جنت میں رہنے کی تمنا بھی کیے ہوئے کیسے ممکن ہے میرے دوستوں صاحبہ کی طرف دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو محبت چی اس کا تقاضا کے پاس یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دیتے بغیر کسی ایک منٹ کی تاخیر سے عمل پیرا ہو جاتے اسی وقت اسی لمحہ آپ کو معلوم ہوگا رتحزلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھی رتحزلہ بن عامر شادی ہوئی رات بیوی بی کے ساتھ گزار رہے ہیں ایسی حالت میں محمد رسول اللہ حسن کا منادی مدینے کی گلیوں میں اعلان کرتا ہے کہ دشمن قریب پہنچ چکا خریش مدیلے پر حملہ کرنے والے ہیں تو لہذا امیر مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ آرڈر ہے ان کا یہ فرمان ہے کہ جو آدمی جس حالت میں اسی حالت میں نکل جائے میدان جنگ کے لیے تصور کریں نوجوانی کا عالم شادی کا موقع پہلی رات بیوی بی کے ساتھ گزار رہے ہیں تو ایسی حالت میں ایک نوجوان دولہا جس کی امنگیں اس کی تمنایں کچھ اور ہوتی ہیں ایسے وقت میں ایسا ایسا حکم اس کو کیسے لگے گا لیکن قربان جائیے یہ وہ صحابی یہ نوجوان صحابی یہ پسند نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر مل چکا ہو اور ایک لمحے کی تاخیر ان سے ہو اسی وقت اپنی بیوی سے الگ ہوتے ہیں اپنا اسلحہ لیتے ہیں اور جنگ میدان احد کی طرف نکل جاتے ہیں جنگ ہوتی ہے شہادت کا درجہ نصیب ہوتا ہے شہادت کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہدائے احد پر نظر دوڑاتے ہیں حنزلہ کی حنزلہ کی اس، ان کی اس باڈی پر جو نظر پڑتی ہے تو مسکرا اٹھتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم ادھر یاد شرماتے ہیں کہ حنزلہ کس حالت میں اپنے گھر سے نکلے تو جواب ملتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ شب الشفاف میں مشغول تھے اور جیسے ہی آپ کی اطلاع ملی وہ نکل پڑے یہاں تک غسل کا بھی انہوں نے موقع نہیں لیا اتنا بھی انہیں پسند نہیں کیا کہ محمد رسول اللہ وسلم کے فرمان کی تعمیل میں غسل کی تاخیر ہو جائے اسی حالت میں نکل تو اللہ کے رسول نے شاد فرمایا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حنصلہ بن عامر کو فرشتے غسل دے رہے ہیں اللہ اکبر اسی وجہ سے صحابہ کے درمیان میں غذیر الملائکہ کے نام سے م... وہ شخصیت جن کو ملائکہ نے غسل دیا اس سے مشہور ایک صحابی کا واقعہ نہیں میرے دوستو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے جانے سب کا یہی حال تھا سب کا یہی حال حکم کی تعمیر میں کبھی تاخیر انہوں نے برداشت نہیں کی آپ کو معلوم ہوگا شراب کا واقعہ جیسے ہی حکم ملا تب میں نہیں جا رہا ہوں جیسے ہی حکم ملا فور شراب اس طرح لوگوں نے بہادی کہ مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح بہی جس طرح پانی ندیوں کے اندر بہتا ہے اسی طرح عورتیں بھی میرے دوستو وہی جذبہ ان کے اندر تھا صحابیات بھی آج ہماری عورتیں اگر ان سے کہا جائے کہ نماز کی پابندی کر لو ان سے کہا جائے کہ پردہ کرو تو پھر کتنے بہانے کتنے ٹال مٹول اور کتنی باتیں دو ہماری عورتیں پیش کرتی ہیں لیکن ان صحابیات کو آپ دیکھیں کہ ان صحابیات کے اندر بھی وہی جذبہ تھا کہ محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی نے مل جائے کوئی فرمان مل جائے تو ایک لمحے کی تاخیر کیا کرتی تھی تو اسی طرح اگر عورتوں پر آپ نظر دوڑائے تو پھر یہ چیز بھی آپ دیکھیں گے کہ محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کے لیے جو حکم ملا کہ اپنے چہروں کو اور اپنے اپنے سینوں کو اوڑھنیوں سے ڈھانک لو تو فرماتی ہیں۔ کہ میں نے دیکھا میں نے دیکھا کہ انسار کی عورتیں وہ عورتیں جن کے پاس اوڑھنے کے لیے اپنے سینوں اور سروں کو ڈھانپنے کے لیے اوڑھنیا نہیں تھی اپنی اپنی بہنوں سے اپنی سہیلیوں سے اوڑھنیا مانگ کر وہ اوڑھنا شروع کرنی اگر ہماری عورت نہیں ہوتی میرے پاس کہاں سے ہے میرے پاس تو نہیں ہے جب آئے گی جب آپ لے کر دیں گے تب دیکھیں گے مرد ہو یا عورت محمد رسول اللہ کی اطاعت کے اندر ذرا برابر بھی تاخیر میرے دوستوں ان صحابیات میں سے اور صحابہ میں سے کوئی نہیں جانتے تھے اسی طرح اللہ کے علیہ وسلم کوئی حکم دیا کرتے تھے کسی, کسی چیز سے منع کیا کرتے تھے کہ اسے رک جاؤ تو رکنے میں بھی یہی بات رکنے میں بھی یہی بات تھی کہ ایک لمحے کے تاخیر کے یہ روگ رک جایا کرتے تھے جنگ خیبر کا موقع ہے خیبر کا موقع ہے کئی دن ہو چکے ہیں خیبر کے قلعے کو محاصرہ کیے ہوئے اور مسلمانوں کے درمیان میں حالت یہ ہو گئی غلہ کم ہو گیا اناج کم ہو گیا فاقے ہونے لگے ایسی حالت میں کہیں سے کچھ پالتو گدے اس صحابہ کو مل جاتے ہیں تو ان گدوں کو صحابہ ذبح کرتے ہیں اور ان گدوں کو کا گوشت پکانے کے لیے ہانڈیوں پر چڑھا دیتے ہیں ہانڈیاں پک رہی ہیں بھوکے ہیں گوشت کی خوشبو بھوک اور بڑھا رہی ہے ایسی حالت میں اللہ وہی کے ذریعے سے اپنے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مترا فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی امت پر پالتو گدوں کو حرام کیا دیکھیں آزمائش کیسے ہوتی ہے اور تعمیل کیسے ہو رہی ہے صحابہ کے درمیان میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ایک منازی کو بھیجتے اعلان کرو کہ کوئی پالتو گدوں کو نہ کھائے اللہ نے حرام ٹہرا دیا حالت دیکھیں بھوک سے بڑا رہے ہیں محمد رسول نے شاہ پرمایا میری امت کا سب سے بڑا بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر وہ درود نہ پڑے بخیل کس کو کہتے ہیں آپ سے کچھ پیسہ کوئی مانگے آپ کے جیب سے نہ نکلے آپ کی گٹری نہ کھلے جمع جمع کو جوڑ جوڑ کر آپ رکھیں کسی کو دینے کے لیے تیار نہ ہو یعنی آپ کا ایک پیسہ آپ سے نہ ہٹے یہ بخیل ہے اب اللہ کیسوں نے ساز برمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود نہ پڑے یعنی آپ سے پیسہ نہیں مانگا جا رہا ہے آپ سے ایک پیسہ بھی خرچ کرنے کا سوال نہیں کیا جا رہا ہے زبان کی دو حرکتیں زبان کی دو حرکتیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے لئے کتنی حرکات چاہیے کتنا وقت چاہیے آپ کی کتنی محنت مشقت چاہیے آپ امتی ہونے کے ناطے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان جو ہم امتیوں پر ہیں اس کے احسان کے بدلے میں آپ اللہ علیہ صرف یہ بھی دعا نہ کریں چند حرکات زبان کی بھی آپ برداشت نہ کریں پھر آپ سے بڑا بقیر اور کون ہوگا اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا وکیل وہ ہے کہ اس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر وہ درو نہ پڑھے تو میرے دوست محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے دروج پڑھنا یہ اللہ کے سے محبت کی نشانی ہے اور اس سلسلے میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بڑا ہی بڑی بڑی اہمیت والی حدیث ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ تو بھائی بن کام رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جو وقت ملتا ہے فارغ وقت ملتا ہے اس وقت میں اس وقت کا آدھا حصہ میں آپ پر درود پڑھنے میں لگا دوں میں آپ پر درود پڑھنے میں لگا دوں اللہ کے رسول شاد فرماتے ہیں کہ خیر بہتر ہے لیکن کچھ اور وقت زیادہ کر لو تو بہتر ہے کچھ وقت اور بڑھا لو تو بہتر ہے پھر ایسا بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ وسلم میرا جو وقت ملتا ہے اس وقت میں سے ایک تہائی ون تھرڈ یہ حصہ یہ وقت میں آپ کے لیے درود کے لیے لگا دیتا ہوں اللہ کے رسول شاہ فرماتے ہیں کہ کچھ وقت اور زیادہ کرو بہتر ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو, جو وقت ملتا ہے تو انہوں نے کہا تھا پھر اس کے بعد اللہ کے سلشات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ جو وقت بھی میرا ملے وہ وقت میں آپ پر درد پڑھنے میں لگاتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جواب سنتے ہیں تو آپ نے فرمایا بھائی بنکا اگر تم ایسا کرو تو پھر تمہارے دو بشارتیں دو بشارتیں دو پریشانیوں سے تمہارا چھٹکارا اور یہ دو پریشانیاں میرے دوستوں ہمارے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں اس کا علاج محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کم فر بک دو بشارتیں تمہیں ملی پہلی بشارت یہ کہ دنیا کی جتنی پریشانیاں ہیں جتنے مسائل ہیں جتنے آلام ہیں اور جتنے افکار ہیں ان تمام سے اللہ تعالیٰ میں چھٹکارا نصیب کرے گا اللہ تمہارا ذمہ دار ہو جائے گا اس کے بدولت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی بدولت زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی وجہ سے یہ دنیا کے مسائل اس سے بڑا مسئلہ اس سے بڑی پریشانی اس کی ہے آخرت کی پریشانی دنیا کی پریشانی تو انسان کی زندگی کے ساتھ لگی رہتی ہے آنکھ بند ہوئی تو ختم ہو گئی لیکن جو ابھی پریشانیاں ہیں اللہ نہ کرے جہنم میں پہنچا دے اللہ نہ کرے آزاد مبتلا کر دے یا ابودی پریشانیاں یہاں پر بھی اللہ کےسول نے حل پیش کیا کہ اس درود کی برکت سے وہاں پر بھی اللہ تمہارے مدد فرمائیں گے جو پر کو کہاں پہنچیں گے اللہ گناہ بھی کر دے جہنم جہنگم آپ کو پھینکے ممکن ہے اللہ گناہ معاف کر دے پھر انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے جنت ہے وہاں پر بھی جنت میں پہنچنے کا وسیدہ اور محمد قربت کا وہاں پر اللہ کے رسول نے جو, جو بات پیش کی اس گسرت سے درود پڑنا اللہ کیسو کے, کے ساتھ اور اختیار کرنا تو میرے دوستو دنیا کی پریشانیاں اللہ حل فرماتے ہیں درود شریف کی برکت سے ہاں یہ نہ کہیں کہ وہاں بھی درود نہیں پڑھتے وہاں بھی بہت زیادہ درود پڑھتے ہیں لیکن نام نہاد کام نہیں کرتے جھوٹے کام نہیں کرتے محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں شال فرمائی اس پر عمل کرتے ہیں اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا جو صحابہ کے درمیان میں تھا بس اس کو اپنانے کے کا حکم دیتے ہیں اور اسی کو اپناتے ہیں تو محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نئے محبت کی علامت جو بتلائی اور صحابہ کے درمیان میں جو بات تھی کثرت سے درود پڑھنا میرے دوستو تو درود پڑھا کریں ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ درود کے اندر اسی درود کو آپ اختیار کریں جو محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس کو صحابہ نے پڑھا یہ ریڈی میڈ جو درود جو بنائے رکھے ہیں پنسورے کے اندر فلاں کتاب کے اندر فلاں کی کے اندر یہ سب ریڈی میڈ درود ہے ان کی کوئی سمجھ اللہ کے رسول سے نہیں ہے نہ درود لکھی نہ درود تاج نہ جو نہ فلاں نہ فلاں یہ جتنے بھی درود ہیں یہ سب ریڈی میڈ درود ہے یہ سب یہ سب جو شیطان کے چیلوں کے بنائے ہوئے درود ہے اللہ کے رسول ثابت نہیں ہے محمد رسول اللہ جو درود ثابت ہے اس کے مختلف سیزیں ہیں صحیح احادی سے موجود ہیں اور اکثر ترین درود درود ابراہیم ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اس کو پڑھا کریں اور اس کے اندر بھی گنتی کی کوئی عادت نہیں ہے بعض یہ حدیثیں بنائے رکھے ہیں کہ جمعے کے دن جو ہسیم مرتبہ یہ الحمد صلی عالم محمد نبیل امی اس طرح کا کوئی ضرورت پڑے گا اس کو اسی برس کے لیے خبر کا عذاب اللہ تعالیٰ اسے ہٹا دیں گے فراہ دیں گے یہ جتنی بھی فضائل ہیں ضرورت کے اندر جو لوگ بنائے رکھے میرے دوست کو کوئی ثبوت نہیں یہ حادیث جو فضائل ہیں وہی کافی ہیں کیا یہ فضیلت ثابت نہیں جو یہ فضیلت کافی نہیں ہے جو میں نے آپ کے سامنے اللہ کے سور کی حدیث پیش کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کی پریشانیوں کا بھی حل فرما دیتے ہیں آخرت میں بھی اللہ آپ کو کر دیتے ہیں اس سے کیا چاہیے جو صحیح حادثیت جو فضائل ہیں وہ کافی ہے اور ان جھوٹی حادیثوں کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کے بہتان ہے. آپ پر تو ہے کہ آپ جھوٹی حاجیز کو بیان کریں تو لہذا صرف صحیح احادیث کے اندر جو سیگے وارد ہوئے ہیں جو درود وارد ہوا ہے اور میں درود ابراہیم یہ جو, جو ہے افضل ترین درود ہے اس کو آپ پڑھیں اور اس کی فضیرت انشاءاللہ وہ آپ کو حاصل ہوگی جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی تو درود شریف کا پڑھنا میرے دوستو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے اور اس کا تقاضا ہے اور آخری بات میں یار کرتا ہوں وہ یہ کہ آخری بات یہ ہے کہ یعنی چھٹّی بات چھٹا میرا پوائنٹ یہ ہے کی محبت کی آڑ لے کر میرے دوستو دغلا کام نہ کریں محبت کی آڑ لے کر ایسا کام نہ کریں جو آپ کے محبوب کو ناراض کر دے کام وہی ہو جو اتھینٹک ہو کام وہی ہو جو سابش شدہ ہو کام وہی ہو جو آپ کے محبوب کو راضی کر دے یہ محبت کی نشانی ہے کام یہ نہ ہو کہ نام تو آپ محبت کا لیں اور کام وہ کریں جو, جو, اس, جو اس محبوب کے خلاف ہو جو اس کو ناراض کر دیں محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کسی بات پر وہ یہ کہہ دیتے ہیں ماشاءاللہ اللہ رشید یار رسول جو آپ چاہیں گے جو اللہ چاہے گا وہ ہو جائے گا کیا کہا جو اللہ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے کام ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو سن کر خوش نہیں ہوئی بلکہ آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا اج اللہ خل تک تم نے مجھے اللہ کے برابر تیراک دیا حالانکہ اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے افضل ترین نبی افضل ترین انسان مخلوقات میں سب سے افضل ترین مخلوق ان سے پر کسی کا درجہ نہیں ہے ان کا یہ کہنا کہ تم نے مجھے اللہ کے برابر ٹھہرا دیا کس بات پر چھوٹی سی بات پر. اللہ کی مشیت اور ارادے میں اس صحابی نے اللہ کے رسول کو اللہ کے برابر ٹہرا دیا آپ چاہیں اللہ چاہیں تو ایک کام ہو جائے اللہ کے رسول کے بات پسند نہیں آئی اور کہا کل ماشا اللہ تم مشی تم یہ کہو کہ جو اللہ چاہے گا اور پھر آپ چاہیں گے وہ ہوگا پھر پھر کا لفظ یعنی اللہ کی مشیت پہلے اللہ کا ارادہ پہلے پھر اس کے بعد بندے کا ارادہ صرف مشیت میں ارادے میں اس میں برابری کرنے پر محمد رسول اللہ نے غصے کا اظہار فرمایا تو پھر میرے دوست یہاں پر تو ہماری ہماری حالت یہ ہے ہمارے اپنے مسلمانوں کی یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں کہ یا اللہ بھی پکار رہے ہیں یا رسول اللہ بھی پکار رہے ہیں یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اللہ بھی دینے والا ہے بارہویں کر کے یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بلائیں محمد رسول اللہ وسن تلا جائیں گی کیا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے کیا محمد رسول اللہ کے محبت ہے بلکہ محبت کی خلافزی اللہ کے رسول میں جس سے زندگی بھر لوگوں کو روکتے رہے اپنی زندگی ترج دی اپنے صحابہ کو کی زندگیاں اس کام کے لیے وقف کر دی اس شرک سے جس شرک سے رسول اللہ ہمیشہ ناراض رہے اور جس شرک کا نتیجہ محمد رسول نے بتلایا کہ ہمیشہ ہمیشہ انسان جہنم میں پہنچنے والا ہے اسی شرک کو اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارے مسلمان منسوب کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول خوش ہو جائیں گے تو میں نے وہی بات کہی کہ اللہ کے رسول کی محبت کے نام لو اور وہ کام نہ کرو جو اللہ سکو کو ناراض کرنے والا ہے کام وہ کرو جو اپنا آپ کا محبوب راضی ہو جائے اسی طرح محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما ہے یہ خوشی کی محفل تھی انسار کی چند چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ایک نظم گا رہی تھی ایک نظم پڑھ رہی تھی جس میں ایک لڑکی نے کہا وہ پینا نبی معافی دن کہا نبی یا معافی تو کہا اس لڑکی نے اس, اس شیر کے اندر کہ ہمارے درمیان میں وہ نبی ہے جو کل کے بارے میں جانتا ہے اللہ کے شاد فرمایا روک دیا کہا گیا کہ لڑکی تم یہ نہ کہو بلکہ جو اشاعت پہلے پڑھ رہی تھی اسی کو پڑھو رسول اللہ نے روک دیا روکنے کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ کے بارے میں اللہ نے خود فرما دیا انفال کے, عراف کے اندر اور پھر اسی طرح کے اندر اللہ نے فرمایا دو جگہوں پر اللہ تعالی نے اپنے نبی کو پکار کر کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈکلیئر کیجیے آپ بیان کیجیے لوگوں تک پہنچا دیجیے کہ کل نفسی میں اپنے آپ کے لیے بھی مالک نہیں ہوں نہ کسی نفے کا اور نہ کسی نقصان کا نفع حاصل کرنا چاہوں تو وہ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے اگر نقصان سے اپنے آپ کو روکنا چاہوں تو وہ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا بولو کل تو عالم الگ اور مجھے علم گئے سب جی دیا جاتا علم گئے سب دے دیا جاتا قیامت کی باتوں کو میں جان, جان لیتا جو کچھ ہوا سب میرے علم میں ہوتا لہو ولم کا علم ہوتا جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ لہو و قلم کا علم اللہ کے دے دیا گیا اگر یہ علم اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں بلائی خیر ہی خیر بھلائی, بھلائی سمیٹتا وہ مامست کوئی برائی مجھے نہیں پہنچتی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی کسی کا کسی کا کہہ تو مگر مجھ پر نہیں چلتا اور ہم جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں ہوئی زندگی پر آپ جو ہے دشمنوں کی تکلیفیں اٹھاتے رہے تائد کے موقع پر آپ تکلیفیں اٹھائے موقع مکرمہ کے اندر آپ تکلیفیں اٹھائے اور جو ہے مزید کی زندگی ہر قدم پر جنگیاں ہوتی رہیں اللہ کے خلاف انافین اور ہمیشہ چکر مکر کرتے رہے آپ کو ہلاک کرنے کی تبدیلیں کرتے رہے یہاں تک کہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ, اللہ میں زہر دیا گیا اور اسی زہر کے نتیجے میں محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہوا جسے کہ اللہ کے شار فنماتے ہیں کہ خیبر کا ذہر پر اثر کر گیا جب آخری وقت آپ کا نظر کا عالم تھا بخار جو ہے تیز تھی اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا لگتا ہے کہ خیبر کا اللہ کے رسول غیر ہوتا ہے تمام واقعات پیش نہیں آتے محمد شاہ فنماتا ہے کہ نبی آپ کہیے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی بھلائی بلائی مجھے پہنچتی اور یہ عقیدہ رسول اللہ نے یہ خود بدلا دیا قرآن کے ذریعے سے بھی اپنے حادث کے ذریعے سے بھی عالم وہ صرف اور صرف اللہ ہے اللہ اپنے نبی کو جو علم دیا بس اسی علم کے حد تک اس نبی کو غیب دیا گیا اور جو علم نہیں دیا گیا اس غیب کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی کو متنع نہیں فرمایا اس غیب کا علم اس نبی کو حاصل نہیں ہوا تو میرے دوستو اسی طرح اللہ کے سول شاہ فرمایا اللہ ترون کماتر دن نہ مریم انا واحد ورسول. فرمایا رسول سلم نے تم مجھے اس حدیث کو آپ نظر میں رکھے اور اپنے اطراف و اپنا کا جائزہ لیں اپنے ماحول کا جائزہ لیں کہ کس طرح محمد رسول اللہ صحیح اللہ وسلم کا بڑھایا ہے چڑھایا ہے اللہ کے شادی کماترا سب نے مریم کہ تم مجھے اس طرح نہ بڑھاؤ نہ چڑھاؤ جس طرح عیسا بھی مریم کو عیسائی السلام کو ان کے ماننے والوں نے نصارا نے بڑھا دیا چڑھا دیا ان میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں یعنی اللہ کا رسول جو اللہ نے عیسا کو بھیجا تھا ان نسارا نے ان تعلیموں نے ان کو بندگی سے نکالا داخل کر دیا الہ بنا دیا،, بنا دیا خدا بنا دیا خدا کا بیٹا بنا دیا اللہ کے اختیار کرنا اللہ کے خدشہ تھا کہ جو چیزیں پچھلی میں ہوئی وہی باتیں میری امت اندر بھی ہوگی تو اللہ کے پہلے ہی منع کر دیا کہ تم اس طرح نہ کرو وہ, وہ کام نہ کرو جو نسارا نے اپنے نبی کے ساتھ کیا اور افسوس ادفسوس بدنسی ہمارے ساتھ ہے ہمارے اپنے قوم نے بھی وہی کام کیا بلکہ قدم اور آگے بڑھا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے برابر ہی نہیں بلکہ انہیں کو خدا ٹھہرا دیا ایسے بھی ظالم ہیں ایسے بھی ظالم ہیں کہ جو کہ جو عہد تھا وہی احمد بن کے نازل ہو گیا ان صوفیوں نے ان دجالوں نے یہ عقیدہ جو پھیلا رکھا ہے کہ احد اور احمد کے دن میں میم کا پردہ یہ میم کا پردہ میرے دوستو وہی ہے جو ظلمت کا پردہ ہے ان کے چہروں پر اور ان کے دلوں کے ان کے دلوں پر اللہ نے جو ڈال دیا ہے وہ پردہ وہی پردہ ہے پہ کہتے ہیں کہ احد بن کر جو, جو اللہ پر تھا وہی احمد بن کر میم کا پردہ لے کر یعنی جسم کی شکل میں نازل ہو گیا نا رزب اللہ محمد رسول اللہ سے پہلے ہی بدلا یہ کام تم نہ کرو کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے یہ نشارہ جس طرح گمراہ ہوئے یہ نسارا جس طرح جہنمی بنے اس طرح تم بھی بنو گے تو میرے دوستوں محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبت میں کہیں ہم اتنا نہ بڑھ جائیں کہ ہم وہ کام کرنے لگے اس میں شرک آ جائے وہ کام کرنے لگے اس میں خوراکات آ جائیں وہ کام کرنے لگیں اس میں بدعات داخل ہو جائیں ان کاموں سے اپنے آپ کو پرہیز کریں کریں وہی کہیں کرے وہی جو محمد رسول کے صحابہ نے محبت کے نام پر کیا اور ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں جن سے محمد رسول اللہ کے صحابہ بچے اور جو وہ نہیں کیے میرے دوستوں ایک ایک میں آپ سے کرتا ہوں کہ ہم زیادہ اللہ کے کو چاہتے ہیں یا کہ اللہ کے رسو کے جانے صحابہ چاہتے تھے جواب دیں کون زیادہ چاہنے والے تھے کہ اللہ کے, کے صحابہ یا کہ ہم اللہ کے, کے صحابہ کوئی شک نہیں ہے اس میں جب اس میں کوئی اس باقی کوئی اس بات کا کوئی شک نہیں تو محمد رسول اللہ کے قسم جن جن کاموں کو ہم بنائے رکھے ہیں مراد و نبی کے نام پر باروین کے نام پر کے چونے کے نام پر آسار کے کھولنے کے نام پر اور اسی طرح سلام کھڑے ہو کر پڑھنے کے نام پر یہ نام نہا جتنی میں نشانیاں ہم بنائے رکھے ہیں جو اللہ کے محبت کی نشانیوں کے لوگ بیان کرتے ہیں کیا ان, ان نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی کسی صحابی نے ادا کی کسی صحابی نے محبت کے رسول کے تقاضے کے طور پر اس کام کو انجام دیا جب نہیں انجام دیا میرے دوستو صاف صاف بات ہے یہ تمام وہ کام ہے جو اللہ کے رسول سے نہ ثابت ہیں نہ صحابہ کرام نے کیا تو پھر آپ کو وہی کرنا ہے جو صحابہ کرام نے کیا ہے, دین وہی ہے جس کو اللہ کے سننے پیش کیا صحابہ نے جس پر عمل کیا صحابہ نے جس طرح دین کو سمجھا اس طرح دین کو سمجھے میرے دوست ہدایت پر آئیں گے اگر آپ اپنے طور پر دین کو سمجھنے لگے تو پھر تو گمراہی کے علاوہ ان فرقوں کے علاوہ اور ان دلجالوں کے علاوہ کوئی اور چیز کے سامنے نہیں آئے گی تو میرے تو دعوت اس بات کی ہے کہ اللہ کے کی محبت کا آر لے کر آپ کام نہ کریں جو, جو خرافات رشوت میں پہنچا دے کام کریں جو محمد سے بیان فرمایا ہو اور آپ کے صاحب نے محبت تقاضہ ہو اس تقاضے کے مطابق جو عمل کیا ہو بس وہ عمل کریں تو ان ہماری نجات ہوگی تو انشاءاللہ شاء اللہ ہمارے لیے وہ, وہ چیز ہمارے لیے اللہ کے رسول کی یہ تمنا جو ہمارے دلوں کے اندر ہے کہ اللہ کے کا سن... کہ ساتھ جنت میں پہنچے ان شاء اللہ وہ تمنا ان شاء اللہ ان شاء اللہ وہ تمنا وہ حقیقت بن کر انشاءاللہ سامنے آئے گی. اللہ سے عید ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعیا ہے اپنی جنتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد رسول اللہ کے ساتھ ہم سب کو اپنی جنتوں میں جمع فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپ کی سنت عمل کرنے تو فرمائے اور صحیح محبت اللہ ہمارے دنوں کے اندر لے آئے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے اللہ ہمرمائے تمام مسلمانوں کو جو گمراہ ہے جو شرق کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اللہ انہیں ہدایت کے راستہ اللہ دکھلا ہے انہیں جنت کے راستے لے آئے اور ہماری یہ خواہش ہے ہماری یہ تمنا یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توحید کے نور کی طرف لے آئے شروع سے اللہ انہیں بچائے اور اور قبر پرستی سے اور جھنڈا پرستی سے پیر پرستی سے اور اس طرح کی تمام پرستیوں سے چھوڑ کر صرف ایک اللہ پرست انہیں بنائے اور ایک اللہ کی اللہ تعالیٰ سب کو لے آئے اللہ تعالیٰ اسی اسی دعا کے اختتام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت سے کے ساتھ اللہ قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام مشاغل پریشانی سے بچائے اور اپنی رحمتوں میں اللہ ہم سب کو داخل فرمائے وہ آخر دعوانا الحمد للہ رب العن کوئی سوالات, سوالات ہوں تو شیخ موجود ہیں سوالات سوالات انشاءاللہ اللہ اگلا پروگرام اسی وقت موقع کی مناسبت سے موسم کی مناسبت سے ملاد النبی کی حقیقت اور اس کی تاریخ یہ انشاءاللہ اگلا پروگرام ہوگا اور اسی ظلم میں محبت رسول کے نام سے جو ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں کچھ وضاحتیں انشاءاللہ ہوں گی تو لہذا تمام سے درخواست ہے کہ اسی وقت اگلے اتوار کو یہاں پر تشریف لے آئیں سوالات کے جوابات پیش کیے جا رہے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں کیا کیا تقاضے ہونے چاہیے کیونکہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم خود حاضر نہیں ہیں اگر دیکھا جائے تو آج کا جو موضوع رہا وہی اس کا جواب ہے کیونکہ جو تقاضے صحابہ کے درمیان میں تھے وہی تقاضے ہمارے درمیان میں ہونی چاہیے تو پھر وہ صحیح محبت ان شاء اللہ پیدا ہوگی اور اس کا ان تقاضوں پر عمل کرنے سے انشاء اللہ وہ نتیجہ ہمارے سامنے ہوگا کہ اللہ کے کے ساتھ ہم جنت میں اکٹھے ہوں گے تو وہی چیزیں جو میں نے پیش کی کہ رسول اللہ وسلم سے شدید محبت کا تقاضا کہ آپ کی اطاعت اور آپ کے حکم پر اپنی جان ساری اپنے مال چاہ مال کی ہو یا کہ جان کی ہو وقت کی ہو تو جو چیز بھی ہمارا میسر ہو اگر دین اس کا تقاضا کر رہا ہے رسول اللہ کی سنت یہ بات تقاضا کر رہی ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا اور جہاں تک ہو سکے اللہ کے رسول کی سنت کی خلاف ورزی نہ کی جائے اور آپ کی سنت کی پیروی کی جائے اور آپ کے طریقے کو اپنایا جائے اور اسی کے ساتھ درود شریف کا جو مسئلہ تھا وہ بھی میں نے بیان کیا ایک سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کا وسیلہ وسیلے کے سلسلے میں یعنی تفصیلی بات ہے یعنی اس کے لیے مستقل ایک درس ایک لیکچر چاہیے کہ وسیلہ کون سی چیزوں کا جائز ہے کون سے ناجائز ہے بہرحال اس میں مختصر سی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صحیح کا جو وسیلہ لیا جاتا ہے کہ آپ کے نام کا وسیلہ اپنی دعاؤں کے اندر بہت سارے علماء بھی لیتے ہیں بہت سارے مسجدوں کے ائمہ بھی لیتے ہیں اور ہمارے پاس جن کا تقدس ہے جن کے پگڑیاں ہمارے پاس بڑی ہی عظمت والی نظر آتی ہیں ان سے بھی اس بات کا ثبوت مل جا رہا ہے کہ وہ لوگ بھی وسیلہ لے رہے ہیں اللہ کے رسول کو اپنی دعاؤں کے اندر تو ایک آدمی ششکن میں پڑ جاتا ہے کہ بھائی بات کون صحیح ہے کہ اتنے بڑے عالم صاحب ہیں اتنے بڑے ملا صاحب ہیں پیر صاحب ہیں وہ بھی اللہ کے رسول وسیلہ لے رہے ہیں تو بات غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے تو بات غلط یا صحیح دیکھنے کے لیے میں نے ابھی آپ آب کے سامنے بات پیش کی کہ دین کیا ہے دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے بتلایا اور صحابہ کران میں اس پر جس کو جیسے سمجھا اس پر عمل کیا تو اب اللہ کے رسول کا وسیلہ جائز ہے یا نا جائز ہے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اب اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں کہاں پہنچنا ہے جی بولیں کدھر دیکھنا ہے صحابہ کرام نے کیا کیا, کیا اللہ کے اصول نے فرمایا اپنی دعاؤں کے اندر میرا وسیلا لو فیصلہ آپ کر رہے ہیں جاہر ناجائز حکم آپ لگائیں میں آپ کو تصویر پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کسی موقع پر اپنی کسی حدیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ اپنی دعاؤں کے اندر میرے نام کا وسیلہ لو یا میری حرمت یا میری جاہ و منصب کا وسیلہ لو کوئی حدیث ثابت کرو کوئی حدیث نہیں کسی حدیث کے اندر رسول اللہ میں بات نہیں اشاعت فرمائی بلکہ اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی کی دعا کی قبولیت کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں وہ تمام بیان فرما دی یہاں تک کہ یہاں تک کہ آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کیونکہ بازو کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی سم اپنی خاکثاری کی وجہ سے آپ نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ میرا وسیلہ لو اور امتی ہم امتی ہونے کے ناطے یہ چیز ہمیں کرنی چاہیے نہیں یہ باز لوگ جواب دیتے ہیں رسول اللہ صلی سم اپنی بڑائی نہیں بیان کرنا چاہتے تھے اس وجہ سے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا وسیلہ لو میں ان سے یہ کہوں گا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بڑائی نہیں بیان کرنا چاہتے تھے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی کی دعا کی قبولیت کے لیے یہاں تک بھی بیان فرما دیا کہ, میری, کہ مجھ پر درود پڑھو اپنی دعاؤں ان کے اندر عمر کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ اپنی دعاؤں کے ساتھ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑتا تو اس کی دعا عرش اور آسمان کے درمیان میں معلق ہو رہ جاتی یہ نبی اور یہ صاحبہ دعا کی قبولیت اتنے حریث تھے اور درود کو دعا کی قبولیت ایک سبب انہوں نے بیان کیا ہے تو کیا وہ یہ بیان نہیں کر سکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بسیلا لو تو اور زیادہ فاسٹ پہنچے گی اوپر ہاں بتائیں نہ, نہ اللہ کے نبی نے بتلایا نہ صحابہ کرام میں سے کسی نے بتلایا اب جو چیز اللہ کے نبی نے نہیں بیان فرمایا صحابہ نے نہیں بیان کیا تو پھر وہ چیز کیا ہوگی حکم لگا دے اور اسی طرح وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں آدم علیہ السلام کے سلسلے میں آدم علیہ السلام کے سلسلے میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ تبدیل نصاب کے اندر بھی وہ, وہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا وسیلہ آدم علیہ السلام دیے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کی تو اللہ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں یہ نام کیسے معلوم ہو گیا اب وہ ایک بڑی سی روایت منگڑ قصہ ہے کہ اس میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ آدم لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرماتے ہیں تو ایک دلیل بناتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ جتنی بھی قسم وسیلے کے سلسلے میں حضور کے وسیلے کے سلسلے میں جتنی بھی روایتیں ہیں ان میں سے کوئی روایت صحیح نہیں ہے اور یہ آدم علیہ السلام کی جو روایت ہے یہ موضوع روایت ہے من گھڑت روایت ہے اور خود حضرت شیخ و حدیث ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ وے بھی عربی عبارت کے اندر تبدیل نصاب کے اندر یہ دیکھیے جھانسا کیسے دیا گیا ہے کہ عربی عبارت جو نقل کی گئی ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ محدثین نے اس کو موضوع کہا ہے یعنی موضوع کا مطلب جھوٹی لیکن اردو میں ترجمہ نہیں کیا کاش اردو میں ترجمہ کر دیتے لوگوں کو پتا چل جاتا کہ یہ روایت جھوٹی ہے لوگ جو اس کو اس کو چیز اب نہیں اپناتے تو بہرحال وسیلے کے سلسلے میں جتنی بھی باتیں ہیں اہم بات یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو نہ اللہ کے سن شاط فرمائی نہ صاحبانے پر عمل کیا ہے کسی صحابی سے کوئی ثبوت نہیں ہے. تو جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے میں کسی عالم پر حکم نہیں لگا رہا ہوں بلکہ آپ کو صاف صاف جو بات ہے شریعت کے اندر اس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ کے اصر نہیں فرمایا اور نہ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے اللہ کے اصول کی محبت میں آپ کا آپ کا وسیلہ چاہ آپ کی زندگی میں ہو زندگی کے بعد ہو آپ نے وسیلہ نہیں لیا اس وجہ سے ہمیں بھی اپنی دعاؤں کے اندر درود پڑنا چاہیے لیکن وسیلے کے نام کی اس چیز جو چیز جو رواج پا گئی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے بعض راتوں کو رج جگائی جو کی جاتی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے ایک سوال ہے کہ عام طور پر تین راتوں کے نام سے لوگ جانتے ہیں کہ تین مقدس راتیں اور اللہ ہدایت بعض علماء نے کچھ کتابیں میں لکھ دی ہیں کہ تین مقدس راتیں وہ شب معراج شب برات اور شب قدر ان تین راتوں میں سے جو ثابت شدہ رات ہے وہ شب قدر وہ بھی رات کی تعین کے بغیر ہے شب قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اکیس تیئیس پچیس ستائیس انتیس ان پانچ ہاتھوں میں سے کسی ایک میں ہوگی اس میں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے اس کی فضیرت ہے ثابت ہے قرآن میں بھی ثابت ہے اللہ کے رسول کے حدیث میں بھی ثابت ہے اور باقی شب براج شب مراج اس کی کوئی فضیرت ثابت نہیں شب براج کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں لیکن کوئی حدیث صحیح صحیح صنعت سے ثابت نہیں ہے سب یا تو جھوٹی ہیں ضعیف ہیں ان میں سے کوئی صحیح صنعت کے ساتھ کوئی فضیرت شب برات کی ثابت نہیں ہے شب معراج تو یہ تو لوگوں کی بنائی ہوئی رات ہے بالکل اس میں ہنڈریڈ پرسینٹ کوئی ادرا سی ضعیف فجیز بھی اس میں ثابت نہیں ہے یہ موضوع حجیز بھی میرے نظر نہیں مزی و عالم. کہ شب بلکہ اگر دیکھا جائے تو شب معراج یہ کب ہوئی اس سن کے اندر اختلاف ہے رسول اللہ یعنی اتنا اتفاق ہے کہ مد... مکی زندگی میں شب معراج ہوں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے پہلے شب معراج لیکن کس چن میں ہوئی اس میں اختلاف اب آپ سوچ لیں کہ سال میں جب اختلاف ہے تو پھر مہینہ رجب کیسے تعین ہو گیا اور جب مہینہ رجب تعین ہوا تو دن کیسے رات کیسے تعین ہو گئی ستائیسی رجب ہی تو یہ بات کی باتیں ہیں, بنائی یہ باتیں ہیں کہ کوئی فضرت ثابت نہیں ہے تو لہذا اس کا جواب یہ ہے کہ صرف ایک رات فضرت والے ثابت ہے وہ شب قدر اور وہ بھی رمضان کے اندر اور رمضان کے آخری تاخراتوں میں اور باقی کسی رات کی ثابت نہیں اللہ پردے کے سلسلے میں ایک سوال ہے کہ کین یو ویئر ڈیکوریٹڈ برقع لائک اسٹونس اور ایمبرائڈری نہیں برقعے کے جو مختلف سٹائلز جو نکلے ہوئے ہیں اس سلسلے میں سوال کیا گیا ہے کہ برقع جو زینت کے ساتھ جو پہنا جو لوگ پہنتے ہیں عورتیں پہنتی ہیں کہاں تک جائز دیکھیے برقعے کا مقصد کیا ہے برقعے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زینت کو چھپانا زینت کو خوبصورتی کو چھپانا ہماری عورتیں اور لڑکیاں برقعے کے اندر ہی اتنے اسٹائل کرتی ہیں اتنی زیادہ زینت کر دیتی ہیں کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے کہ برقع جب اس طرح ہو تو برقے والی کیسی ہوگی تو برقع دعوت بن جاتا ہے آؤ مجھے دیکھو میرے پیچھے پیچھے آؤ تو یہ برقع جائز نہیں ہے یہ جو شیطانی کی چال ہے اسی طرح چہرہ کھلا رہ کر کھلا رکھ کر جو برقع جو لوگ پہنتے ہیں اس کا بھی کوئی اتار نہیں اسلام کے اندر اسلام کے اندر اصل چہرہ اصل زینت کی چیز چہرہ بلکہ عام طور پر انسان کے پاس اصل جو خوبصورتی کی جگہ ہے وہ نہ ہاتھ ہے نہ چہرہ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک لڑکی بہت خوبصورت ہے آپ اسے شادی کر لیں میں آپ کو لے جا کر دکھلاتا ہوں آپ کو لے گیا لڑکی کو سامنے لے آیا اور بٹھا دیا چہرہ پوری طرح بند ہے صرف ہاتھ اور پیر کھلے ہوئے ہیں آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ بھائی لڑکی پسند آئی خوبصورت ہے یا نہیں تو آپ کہیں گے کہ بھائی میں دیکھا ہی کہاں دیکھ تو رہے ہیں ہاتھ پیر دیکھ رہے ہیں چہرہ نہیں دیکھا چہرے سے خوبصورتی کا پتہ ہوتا ہے چہرہ نہیں محل فتنہ شیطان کے جتنے تیر ہیں جتنے جو ہے اس کے جو ہے وہ آر پی جی اور جتنے اور کلاشن وغیرہ جو ہے شیطان کے وہ سب جو ہے اسی چہرے کے اندر ہیں. اللہ نے فٹ کیے اب اس چہرے کو جو کھلا رکھ کر آپ پورا جسم چھپائے رکھیں آپ محل فتنہ ہیں آپ کا پردہ پورا نہیں ہوا آپ اللہ و اس کے رسول کی مخالفت کر رہی تو لہذا چہرے کا پردہ کرنا اور پردہ بھی اس طرح کہ آپ کے چہرے کی خوبصورتی کسی بھی طرح نظر نہ آئے اور پردہ ایسا ہو جو ڈھیلا ڈھالا ہو کالا ہونا ہی کوئی ضروری نہیں ہے ڈھیلا ڈھالا ہو آپ کے جسم کا کے جسم سے لگان نہ ہو اور اتنا باریک نہ ہو کہ اندر کے اندر کی زینت نظر آئے اور اسی طرح خوشبودار نہ ہو عورتیں نکلتی ہیں پوری سینٹ اب خوشبو کے پیچھے پیچھے انسان چلا جا رہا کہ خوشبو ایسی ہے تو خوشبو والی کیسی ہوگی اب یہ والی والا جو بڑا مسئلہ یہ بڑا چڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو فتنے میں نہ ڈالیں اور دوسروں کو بھی فتنے میں نہ ڈلوائیں اللہ کے رسول نے جس طرح پردے کا حکم دیا ہے اس طرح کریں اور عام طور پر لوگ جو پردہ فیشن سمجھیں فیشن نہیں ہے اسلام کا حکم ہے مرد بھی سن لیں عورتیں بھی سن لیں اور مد حضرات اپنی عورتوں کو چاہے ماں ہو بہن ہو بیوی ہو بیٹی ہو ان پر واجب ضروری ہے کیونکہ آپ پر مصولیت ہے کہ آپ انہیں پردہ کروائیں اور پردہ اس طرح کروائیں کہ وہ شیطان کی کے لیے جگہ نہ دیں شیطان کے کی لیے راستہ نہ پیدا کریں اور وہ اس طرح کے ان کے چہرے کا پردہ ہو اور جو ہے زینت والا پردہ نہ ہو ڈھیلا ڈھالا ہو اور جو ہے خوشبو والا نہ ہو اور ان تمام کی رعایت کرتے ہوئے یہ سمجھیں کہ یہ حکم پردے کا یہ عادت والا نہیں نہ فیشن والا ہے بلکہ یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اور یہ عبادت ہے کیونکہ اللہ اس کا حکم ہے تو اس کی تعمیل کرنا عبادت ہے اور پردے والی جب پردے کے ساتھ نکلتی ہے تو وہ عبادت میں اس کو سواب مل رہا ہے اور پردہ اور پردہ نہ کر کے جو عورت نکلتی ہے وہ شیطان کی راہ پر چل رہی ہے اور کتنے کو دعوت دے رہی ہے اور اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی لانت اس پر ہو رہی ہے اس کو یاد رکھیں یہ رکھے شبھی برابر شبھی میراجی کا پھر سے یہ سوال ہے اس کے بارے میں تو میں نے بتنا دیا اور اس طرح محرم کے سلسلے میں پوچھا گیا کہ محرم کے سلسلے میں جو جو کچھ بھی کیا جاتا ہے تمام بدعات و خرابات میں داخل ہیں محرم کے سلسلے میں جو فضیرت ہے وہ آشورے کی فضیرت ہے اور آشورے کا روزہ رکھنا اور جو کے مخالفت کے تحت ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ ملا کر رکھنا یہ سنت ہے اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکھنے کا حکم دیا ہے اور باقی روزے کے علاوہ جو کام بھی لوگ کرتے ہیں جو چیزیں بھی ہمارے معاشرے میں کی جا رہی ہیں اس کی تفصیلات تو بہت ہیں لیکن تمام تفصیلات کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے کیسو ثابت نہیں ہے کوئی چیز ثابت نہیں افضل درود کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو افضل درود تو میں نے بتلایا کہ درد ابراہیم ہے کیسے اور درود بھی ہے درود ابراہیم ہے تو افضل درود درود ابراہیم ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تشدد کے بعد اللہ مس علیہ محمد و علیہ محمد كما وصلّہ تعالیٰ ابراہیم اس میں بھی لوگ صحیح دینا کا وڈ یہ ایکسٹرا فٹنگ ہے صحیح جو اللہ مسل علیہ سعیدنا محمد یا مولانا محمد جو لوگ یہ لوگوں کے بڑائے ہوئی اصل جو ضرورت ہے اللہ مصلی علیہ محمد و علع محمد کما وصلی تعالیٰ ابراہیم و اد علیہ ببراہیم ان نے کہا متم مجید اللہ وبارک عالم محمد و علع محمد كما ابارک تعالیٰ ابراہیم و عدالیہ ابراہیم ان نے کہا مجید یہ افضل ضرورت ہے ایک سوال یہ ہے کہ کیا،, کیا رسول اللہ کے نام سے کھانا دینا جائز ہے اب ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ باتیں ہوتی ہیں کھانا دینا یہ نماز بھی لوگ پڑھتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے روزے بھی رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے قرآن بھی پڑھتے ہیں بہت سارے کام کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں یہ عبادات ہیں جو صرف اللہ کے لیے جائز ہے عبادت صرف اللہ کے لیے جائز پیروی اللہ کے رسول کی عبادت صرف اللہ کے لیے تو عباغات چاہے روزہ ہو بعض لوگ سولہویں کا روزہ رکھتے ہیں سولہ سیدوں کا روزہ اب سولہ سیدوں کا پتہ نہیں یہ پرانی چیزیں ایک نئی شکل میں پھر سے آئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ یہ تمام جو شرکیات میں داخل ہے کہ طرح کا روزہ رکھنا اور اس کے بعد پھر یہ دعا کرنا کہ دعا قبول ہوگی اور یہ اللہ کے علاوہ کسی کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں جس طرح اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی نماز پڑھنا جائز نہیں اسی طرح قرآن بھی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے پڑھنا جائز نہیں اور یہ سارے ثواب کے تحت یہ سارے ثواب کے تحت بعض لوگ کیا کرتے ہیں یہ کھانا دیتے ہیں یہ تو وہ ہے جو بارہویں کی شکل میں کھانا جو دیا جاتا ہے اور بارہویں کی شکل میں جو کھانا جو دیا جاتا ہے وہ شرک ہے شرک اس لیے کہ اس میں مقصد یہ ہے چاہے بارہویں ہو گیارہویں ہو یہ بائیسویں ہو سیمنی کی فاتحہ ہو جتنے بھی بزرگ جن کے نام کے فاتحات ہیں ان تمام کے اندر جو مین جو مقصد ہے جو پرنسپل ہے وہ کیا ہے کہ یہ کھانا دینے کی وجہ سے فلاں خوش ہو جائیں گے یعنی بارہویں اگر کریں تو اللہ کیسے خوش ہو جائیں گے براتل ٹل جائے گی برکت آئے گی بائیسویں کریں تو فلاں بزرگ خوش ہو جائیں گے گیارہویں کریں تو شیخت القابط رحمۃ اللہ علیہ وہ خوش ہو جائیں گے تو اس طرح کے جو عقائد ہیں کہ اب خوش ہونا خوش کروانا یہ خوش کرانا یہ کون اس کا مستحق ہے اللہ ہے آپ کے کاموں کا بنانے والا کون ہے اللہ ہے آپ کے بگڑی کو بنانے والا کون ہے اللہ ہے آپ کی مصیبت کو دور کرنے والا کون اللہ ہے یہ اللہ کی خدرات کو اللہ کے بندوں پر ٹرانسفر, ٹرانسفر کرنا یہ شرک ہے اور اس مقصد کے لیے کھانا دینا قربانی کرنا یا کہ آ, مٹھائی تقسیم کرنا یا شیرنی پر پاتیا جلا کر تقسیم کرنا یہ تمام چیزیں ان،, ان کی روحوں کو خوش کرنے کے لئے جو کیا جاتا ہے یہ شرک میں داخل ہے. یہ شرک میں داخل اور اس کے علاوہ یہ سارے ثواب کے طور پر ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کچھ لوگ جو ہے کچھ کام کرتے ہیں جی رسول اللہ کے لیے کھانا دیا جاتا ہے یا کہ فن بزرگ کے لیے نام کھانا دیا جاتا ہے یا کہ اپنے گزرے ہوئے جو لوگ ہیں جو ہمارے بڑے ہیں جو گزر گئے جو مر گئے ان کے لیے کھانا دیا جاتا ہے کہ ان کو جو جی ثواب پہنچے اب ثواب پہنچانے کے لیے جو کھانا جو دیا جاتا ہے اب یہ اس سلسلے میں آپ یہ نظر رکھیں کہ ہمارے اپنے جو رشتے دار ہیں وہ تو بہرحال جو گنہگار تھے محتاج ہیں ہمارے مردہ مرنے کے بعد کا محتاج ہو جاتا ان کی دعاؤں کا ان کی دعاؤں کا اب یہ سارے ثواب کسی متعین دن پر آپ نہ کریں یہ پہلی بات دن کی تعین نہ کریں دن کی تعین اگر کریں گے تیسرا دس وا بیس وان, وان پھر اس کے بعد جو پھر چھ مہینے کے بعد پھر اس کے بعد ایک برس گزرنے کے بعد یہ جو دن کی تعین کے بعد جو کھانے جو دیے جاتے ہیں یہ بھی میں داخل ہے کیونکہ دن کی تعین کیوں کرے آپ کس نے کہا آپ سے کہ اسی دن جو کھانا دینا چاہیے کسی بھی دن آپ دیں کسی کو بھی دیں جو محتاج ہے اس کو کھلائیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سے اس کے ثواب میرے فلاں جو عزیز تک تو پہنچا دے اللہ ان شاء اللہ پہنچائیں گے یہ سارے ثواب ہے یہ مطلقن جن کی تعین کے بغیر تو جو ہمارے اپنے گزرے ہوئے دار ہیں وہ زیادہ محتاج ہیں اس اسارے ثواب کے اب رہا اللہ کا رسوس اور کسی کو آپ سمجھتے ہیں اب وہی اللہ تعالیٰ کا جو ہے آپ کے اپنے کے اپنے احتقاط سے وہ اللہ کا مقرر ہے نہیں ہے اللہ کا مقرب ہے جو مقرب ہے جب آپ اس کا اور اس کیا سواب پہنچا رہے ہیں کیا ضرورت ہے اس کے ثواب کی آپ آب, اب کہ آپ کے اپنے جو محتاج ان تک آپ اس دن کے کے بغیر دوسری بات رسول صدم کے لیے جو ثواب پہنچاتے ہیں لوگ نماز پڑھ کے پہنچاتے ہیں قرآن پڑھ کے پہنچاتے ہیں کھانا کھلا کے پہنچاتے ہیں حج کر کے پہنچاتے ہیں پتا نہیں کیا کیا کر کے پہنچاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا جو ہے یہ حق ہے ہم پر اس طرح کرنا چاہیے اب اس میں بھی پہلی بات کیا ہے ہم کو دیکھنا ہے کہ کیا کسی صحابی نے اس طرح کیا ہے ہم کو اگر حکم ڈھونڈنا ہے تو پہلے آئیے فوراً ہمارے پاس بے اللہ نے اور اس کے رسول نے دے دیا اللہ کی کتاب اللہ کے رسول کا طریقہ صحابہ کا عمل ان کا منحج انہوں نے جیسے عمل کیا تو کیا اللہ کے کی رسول نے فرمایا ہے اس طرح کرو یا صحابہ میں سے کسی صحابی نے ایک لاکھ صاحب ایک دو نہیں ایک لاکھ صحابہ تھے آخری حج میں اللہ کے اصول کے ساتھ ایک لاکھ صحابہ تھے ایک لاکھ صحابہ میں سے کیا کسی ایک صحابی نے اس طرح کیا کہ اللہ کے اصول کے نماز پڑھی بخش دیا اللہ کے کے کھانا کسی کو کھلایا اور کہا کہ یہ حضور پہنچے اللہ کے اصول کے کسی نے حج کیا کس نے کیا کسی سے ثابت نہیں ہے جب صحابہ ثابت نہیں ہے تو نہیں کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا اعتقاد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے اور پچھلے تمام گناوں کو معاف کر دیا ہے جو معن ہیں ان کے کوئی گناہ نہیں ہے اور وہ جنتی ہے اللہ نے ان کی مفرت کر دی تو پھر آپ کے ثواب سے کیا فرق پڑے گا اور وہ بھی آپ بدا کر کے وہ کام کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں جس صحابہ نے نہیں کیا اور آپ کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جو ڈھونڈوں کو احسان کر رہا ہوں یہ احسان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور تیسری بات ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو ہمارے کسی ثواب کی کوئی حاجت نہیں وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صحابی ہت ابو بکر سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر امتی اس کو کان کھول کے سنیں جتنے اہل بدارت ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں ان تک پہنچائیں یہ بات کہ ہمارا احتقاد یہ ہے کہ تمہارا احتقاط تو یہ ہے کہ تم یہ جی سمجھتے ہو کہ ہم ایشار ثواب کریں گے تو پہنچتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سارے ثواب نہ کرو اس کے باوجود بھی تمہارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول کے اکاؤنٹ پہ پہنچ رہا کیسے ابو بکر صدیق رض اللہ تعالیٰ انہو جو پہلے جو اسلام لائے ان سے لے کر اس امت کا جو آخری فرد ہے جو اس دنیا میں آئے گا جو اللہ کے رسول کی پیروی کرے گا ان تمام کا جو عمل بھی ہے جو عمل بھی ہے اس عمل کے اندر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم برابر کے حصے دار ہیں ہمارے ثواب کی. مجھے یہ ہے کہ اللہ کے شاہ تو کا فاحل جو خیر کی طرف درارت کرتا ہے کسی گمراہ کو ہدایت کے راستے لے آتا ہے کوئی بے راہ تھا اس کو صحیح راہ کسی رہنمائی کسی نے کی اب وہ جو کچھ بھی کرے گا جو کچھ بھی کرے گا اس کو بھی واجر اجر ملے گا جو کرنے والا جو کر رہا ہے اس کا ازر اس کو بھی دیا جائے گا تو محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ہر امتی کے اعمال کا ثواب اس میں جو آپ برابر حصے دار ہیں سارے سے آپ کی کوئی ضرورت نہیں سمجھ رہے ہیں بات کو میری یہ واقعہ یہ حدیث صحیح ہے کہ حتمر رضی اللہ تعالیٰ جس کے بارے پوچھا گیا کہ حدیث صحیح ہے نہیں ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ حتمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کابت اللہ کو دیکھ کر کہا انہیں رسبت کو کہ اگر میں یہ نہ دیکھتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بھوسا دیا تو میں خود بھی تجھ کو بھوسا نہیں دیتا میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے تو یہ حدیث صحیح ہے یہ جادو کے سلسلے میں سوال ہے کہ جادو کا توڑ کیسے کیا جائے جو شہر کے اس کے سلسلے میں قرآن حدیث کی آیتیں ہیں دعائیں ہیں یہ چونکہ ہم ان دعاؤں سے ناواقف ہیں اس وجہ سے ان دجالوں کے پیچھے ہم جا رہے ہیں جو تعویذ گنڈے وغیرہ دیکھ رہا کے جیب کو لوٹتے ہیں اور آپ کے عقیدے کو سب سے پہلے آپ کا عقیدہ خراب ہوتا ہے آپ کے عقیدے پر ڈاکا پڑتا ہے آپ مشرق بن جاتے ہیں کہ اللہ شاہتم میں جو ان دجالوں کے پاس جاتا ہے اپنا ہاتھ دکھاتا ہے اور ان غیب کی باتوں پر جو یقین کرتا ہے وہ فقط کفر میں معاون سے عالم محمد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس کو اس نے کفر کیا یعنی وہ مشک ہوا کافر ہوا دن سے نکل گیا تو لہٰذا ان تجاروں کے پاس نہ جائیں ان تاویز گنڈوں سے اپنے آپ کو پرہیز کر اپنے آپ کو بچائیں اور قرآن کی جو دعائیں ہیں جو آئے ہیں اللہ کے جدعائیں سکھلائی ہیں ان کو استعمال کریں ان اللہ اس میں شفا ہے اور کسی کو تفصیل چاہیے تو بعد میں مجھے کانٹیکٹ کریں کے سلسلے میں بات آئی ہے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان میں حجاب کے کیا طریقے ہیں مختصر یہ ہے کہ حجاب کا مطلب ہے پردہ پردہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی آپ پوچھیں گے مردوں کو آپ برقا پہنا رہیں مردوں کو یہ پردہ برقع نہیں ہے ان کی آنکھوں کا پردہ اللہ نے شاخ کو میں خبو فروجہ لال نے فرمایا کہ مومنوں کو آپ حکم دیں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں تو نظر کا پردہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے نظر کا پردہ بھی ہے اور ساتھی ان کے لباس کا پردہ بھی ہے اور پردے کے جو مختلف اسٹیجز ہیں یہ ان پھر کسی موقع پر اگر اللہ نے تو فرق دی تو پردے کے حکامات بیان کیے جائیں گے تو بہرحال پردہ جو ہے نظروں کا دونوں کے لیے ہے یہ نہیں کہ عورت یہ سمجھے کہ میں تو برقع میں آ گئی اور جب کسی مرد کو گور گھ کر دیکھ رہی ہے اندر سے کسی کو نہیں منگے گا اللہ کو تو معلوم ہے نا تو مرد تو نظروں کا پردہ عورتوں کے لیے بھی ہے مردوں کے لیے بھی ہے اور آخری سوال یہ ہے اب بس ایک ایک سوال رہ گیا ہے میرے خیال سے یہ حج حج کے لیے بغیر محرم کے کیا عورت جا سکتی ہے یعنی یہ حج کے حج کی جو فرضیت ہے اس کے سلسلے میں جو جہاں پر شروط ہیں ان میں سے عورت کے لیے ایک ضائع شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہو اگر کسی سپاک, کسی عورت کے پاس مال ہے لیکن محرم اگر نہیں ہے تو پھر اس پر حج فرضی نہیں ہوا جب حج فرضی نہیں ہوا تو اس کو ادا کرنے کیا ضرورت ہے تو لہذا وہ, وہ حج کے لیے جائے اور اللہ کی معاشیت نافرمانی کرتے ہوئے جائے عبادت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے وہ اپنی جگہ رہے اپنے مقام پر رہے اور اس پر حج فرض نہیں ہوا اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی انشاءاللہ اس کے لیے اللہ تعالی اس کا عطا فرمائیں گے اس کی مفسرت کریں گے داڑی کے سلسلے میں سوال ہے اب یہ تمام سوالات ہر ایک کو معلوم ہے عمل نہیں کرتے نا لوگ اب حکم بیان کرتے ہیں پھر تو عمل بھی کرنا ہو تو حکم صرف سننے کے لیے عمل کے, عمل کے لیے ہوتا ہے تو داڑھی کے سلسلے میں آ, تو حکم تو سب کو معلوم ہے اللہ ہدایت دے کہ داڑھی کا مڈانا یہ اسلام میں حرام ہے ایک تو مڈانا ہے دوسرا کٹوانا ہے تو مڈانا یہ تو ساتھ ساتھ بات ہے کہ اسلام کے اندر پورے علماء امت نے متفقہ یہ حکم جاری بیان فرمایا ہے کہ کہ داڑھی کا مٹانا یہ حرام ہے اور دوسرا جو ہے کٹوانے کے سلسلے میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مخالفت کرنے کی حکم دیا ہے داڑھی کا بڑھانا اور مونچھوں کا کٹوانا تو لہذا داڑھی آپ جتنی بڑی کریں گے اتنی زیادہ انشاءاللہ آپ سنت پر رہیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کا حسن اور آپ کا جمال اور آپ کا جو مظہر ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے آپ کے سامنے ہو یعنی ایسی نہ ہو کہ آپ حالت کی بدالت کر لیں داڑھی کو گھٹنے تک لے آ جائیں ٹخلوں تک لے آ جائیں اور کہیں کہ میں اللہ کے اصر کی سنت ادا کر رہا ہوں مذہب کا خیز اپنے آپ کو بنا لیں اور یہ کہیں کہ میں سنت ادا کر رہا ہوں بہرحال یہ چیز جو ہے ایسی ہو کہ آپ سنت ادا کریں لیکن اپنے آپ کو آپ ایک مسلمان ہونے کے اللہ کے سپاہی ہونے کے لحاظ سے آپ اپنے آپ کو پیش کریں اور اسی طرح داڑھی کے سلسلے میں لوگ جو ہے اتنی شدت پسندی اختیار کرتے ہیں کہ عام طور پر میں کہتا ہوں کہ پہلے ہی سنا لیتے ہیں بھائی آپ کو داڑھی رکھنا ہو تو ناپ تک رکھنا ہے پہلے آپ حکم دے دیں تو پھر جو ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو رکھنا چاہتا ہے تھوڑی بہت وہ بھی جو کہتا ہے میں رکھتا ہی نہیں تو سب سے پہلی بات ہے کہ داڑھی کے سلسلے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ سنت ہے سنت نہیں پھر کیا ہے واجب ہے داڑھی کا رکھنا واجب ہے یعنی ضروری ہے تو آپ اٹھائیں گے تو آپ حرام کر رہے ہیں اب چہرے پر آپ کی داڑھی آ جائے چہرے پر داڑھی آ جائے یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اب اس کے بعد اللہ آپ کو جتنی توفیق دے آپ بنائیں انشاءاللہ اللہ تعالی تعالیٰ کو آپ کو آزر دے گا انشاءاللہ اگلا پروگرام ہوگا اتوار کو اپنے ہم بات کو بھی ذکر کر رہے اور خاص طور پر جو مرزاج النبی کے سلسلے میں لوگ اعتناز کرتے ہیں ان کو بھی ساتھ لے آئیں کیونکہ ہم تو اپنا وقت دے رہے ہیں آپ کے لیے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں جو بات بھی ہم آپ کو سمجھا سکیں ان سمجھائیں گے اور آپ کے سوال آپ کا جواب دیں گے تو لہذا باتیں منگڑت نہیں ہوں گی جو بات بھی ہوگی آتنٹک ہوگی انشاءاللہ تو لہٰذا